ما بال قوم بالله سيفان ويدين بسم الله الرحمن الرحيم ان الذي قال ربنا فاطم متفقا ما تنزل عليه الملائكه تكون ذا ثاقه ولا تحزن مراد السر بالكلمه الذي ينطوع عليه صدق الله الرسولين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا جهد الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى, صلى الله عليه وسلم والدي والافاضل الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا شفيع المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا قاتمة الحمد لله والمسلمين وعلى آلك وأصحابك المعين ماهر محضم الحرام جوجة سمي إسلامي كأهلا مكنات جيكي اس مبارک کی اور خاص طور پر عاشور محرم الدس محرم الفرام کی بڑی اہمیت اور بہت ہی فضیلت اس ماہ مبارک کی, کی تاریخ یعنی دسویں محرم وہ بھی ہے جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے نواس رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں پانچ شعبان المعظم سن چار ہجری میں مدینہ مقبرہ میں آپ کی وجہ ہوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تحریک فرمائی اپنا لعاب دہن چٹایا اور ساتویں روز نام رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ عقیقہ بھی فرمایا حسین نام رکھا روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا تھا میں نے حسن اور حسین رکھا ہے میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے یہ شبر اور شبیر سریانی زبان کے الفاظ ہیں اور عربی زبان میں ان کا ترجمہ حسن اور حسین دونوں کا ایک ہی معنی اور آپ نے یہ بھی فرمایا الحسن والحسین اس و اسمانی من اہر الجن حسین حسن اور حسین یہ جنتیوں کے ناموں سے ناموں میں سے نام ہیں زمان جاہلیت میں بھی یہ نام کسی کے نہیں رکھے گئے اور روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ناموں کو پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواقوں کے نام رکھے بڑے نواقے کا نام حسن اور چھوٹے نواسے کا نام حسین رکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی حضرت ام الفضل جو کہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطریف کے صاحبزادے ہیں حضرت ام الفضل ان کی اہلیت ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بیان کر کے حضور وہ خواب ایسا ہے کہ میں اپنے اندر اس خواب کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پاتی بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواب دردناک ہے آپ نے فرمایا کہ بیان کرو تو بہر آپ کے فرمانے پر آپ کی چچی نے اپنا خواب حضور کی بارگاہ میں بیان کیا اور اردو کی حضور میں نے دیکھا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے جسم جس میں مبارک کا کوئی حصہ کاٹ کر میری میری گود میں رکھ دیا گیا ہے حضرت ام الفضل فضل آپ کی چسی اس خواب کو بڑا عجیب و غریب سمجھ رہی تھی اور گھبرا رہی تھیں یہ تو بڑا عجیب و غریب خواب ہے کہ حضور عجت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بذن مبارک کا کوئی حصہ جو وہ جدا کر کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے وہ اس سے ڈر رہی تھیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے اور کیا اس کا جو مقصد ہو سکتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جو ہے اس عہدے کو حل فرما سکتے ہیں اس لیے جو ہے پھر آپ نے جب یہ خواب بیان کر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تمہارا خواب جو ہے بڑا اچھا ہے بہت ہی پیارا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا اس خواب کا یہ مطلب ہے سنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متولد ہوئے اور حضرت ام الفضل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے گئے پھر آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنکھوں جاری ہیں تو میں نے رسی حضور یہ کیا معاملہ ہے آپ تسلسل کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں یہ رونا جو ہے چیخ دھاڑیں مار مار کر نہیں تھا جس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جی رونا جا رونا سنت رونا جو ہے وہ سنت ہے اور اگر جس کو رونا اس طرح کا نہ جیسا کہ میں کروں گا تو یہ تو جو جی ہے دل کی بڑی سختی کہلائے گا رونا جو ہے وہ یہ کہ آنکھوں سے آنسو بہیں کوئی اس میں چیخنا پکارنا دھاڑیں مارنا وغیرہ نہ ہو تو یہ اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے تو عرفی حضور آپ کیوں رو رہے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا یہ بیٹا سر کربلا میں شہید کیا جائے گا اور اور جبریل نے وہاں کی مٹی بھی مجھے لا کر دکھلائی تو یہ ہوا اور جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے دونوں نواسوں سے محبت اور الفت کا تعلق ہے تو متعدد احادیث ہیں جن سے پتہ ہی چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کس قدر جو ہے اپنے دونوں شہزادوں سے اپنے دونوں نواسوں سے محبت اور مبتت بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ یا اللہ میں بعض احادیث تو وہ ہیں کہ جو خاص طور پر حضرت طینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اور بعض احادیث وہ ہیں جن میں دونوں سے تعلق اور محبت کا بیان فرمایا ہے بھی شریف اور بشکار شریف میں یہ احادیث موجود ہیں ہماری بڑی مستند اور معتبر کتابیں ہیں اس کی یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ احساط فرمائے اللہ انی ہو اے اللہ اے میرے پرور میں اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں شاہب بہو اے اللہ کو اس سے محبت فرما اور اس سے بعد یہ فرمایا کہ نہ صرف یہ بلکہ فرمایا کہ جو ان سے محبت, جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان الحسن اول حسینہ ہما رئی خانی بے شک حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں دنیا کے بلکہ راتوں میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کو اس طرح سے سونگا کرتے تھے بدن مبارک کو قریب کر کر جس طرح سے کہ پھول کو سونگا جاتا ہے اور اس حدیث یہ بھی پتہ چلا کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ میں محبت رکھتا ہوں اور تو بھی اسے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے تو اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اور یہ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اہل دنیا ہی سے جو ہے ان کی جو ہے محبت ان سے محبت کرنے کا ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت سے بھی یہی عرض کیا اور نہ صرف یہ تو بھی ان سے محبت فرما بلکہ جو ہے یہ یہ فرمایا کہ جو ان سے محبت فرمائے یا اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما اور ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ یہ میرے میرے شہزادے ہیں اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا ان سے دشمنی رکھی اس نے جو ہے مجھ سے دشمنی رکھی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حدیث سے صاحب یہی جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو ہے وہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا ہے گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے دونوں شہزادوں سے بڑی خاص جو ہے الفت و محبت ہے اور بلکہ ہے یہ حدیث جو ہے ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی جو ہے قربت اور بڑی محبت ہے اور یہاں تک فرمایا کہ الحسین و منی من الحسین کے حسین مجھ سے ہے اور میں جو ہے حسین سے ہوں حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین مجھ سے ہوں یعنی اتنی قربت ہے گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے اور جتنی محبت ہے اور جتنا قرب ہے تو گویا کے حضرت حسین ربی اللہ تعالان ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اتنے قریب ہو گئے کہ ان کی محبت حضور کی محبت ہو گئی ان کا ذکر جو ہے وہ حضور کا ذکر ہو گیا اور ان سے عداوت اور ان سے دشمنی حضور سے جو دشمنی ہو گئی اور ان سے لڑائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنا ہو گئی تو اتنا قرب اور اتنا جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہے اور یہاں تک فرمایا کہ جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ جنتی لوگوں کے جنتیوں کے سردار کو دیکھے تو فرمایا کہ میرے اس شہزادوں کو دیکھ لے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں میرا یہ بیٹا میرا یہ نواسا یہ جنتی جو ہے نوجوانوں کا سردار ہے اور اتنی احادیث ہیں کہ جس میں جو ہے آپ نے حضرت حسینہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ بالکل انفرادی طور پر فرمایا اور بعض احادیث میں جو ہے دونوں کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین الحسین شباب و اہل الجن بے شک حسن اور حسین جو ہیں وہ جنتی جو ہے وہ لوگوں کے سردار ہیں اور یہ جنتیوں کا سردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور جو ہے اور ان ان حضرات کے جو آبا و اجداد ہیں اور کلفۂ ارباں ہیں ان کے علاوہ حضرات صحابہ کے علاوہ جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان جتنے بھی جو اہل جنت ہیں ان سب کے سردار ہیں یہ مطلب نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بھی سردار نہیں حضرات انبیاء علیہم السلام اور خلفائے اربا اور اپنے آبا و اجداد کے بعد جو ہے یہ تمام جنتیوں کے جو ہیں سردار ہیں اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد بار جو اس کی نشاندہی کی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا جو ہیں وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لیے ہوئے تھے اور فرماتے ہیں کہ آپ نے اس موقع پر یہ اشاعت فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے جو ہے مجھے یہ بتلایا کہ ان نہ کا حاضہ سیگ کلو یہ آپ کا شہزادہ اور یہ آپ کا نواسا یہ آپ کے بعد جو ہے قتل کر دیا جائے گا اور فرماتی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ بنا صرف یہ بلکہ جو ہے آپ کی خدمت میں مقامِ تف کی جو ہے خاص بھی لا کر دی گئی یعنی جس جگہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانا تھا اس جگہ کی مٹی تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی چنا چاہیے گیا اور حدیث میں ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بارش کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے جو ہے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے اس نواسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اپنے اس نواسے سے بہت پیار کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا آپ سے فرمایا گیا کہ ان امت کا شتق سلو ہوں اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی یہ کی امت جو ہے آپ کے اس نواسے کو جو ہے وہ قتل کرے گی شہید کرے گی اور آپ اگر چاہیں تو میں اس مقام کی جہاں ان کو قتل کیا جائے گا جہاں ان کو شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر دکھلاؤں سناتے وہ فرشتہ جو ہے حضور اعضت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ مٹی لے کر حاضر ہوا اور آپ کو یہ مٹی دکھائی گئی اس وقت آپ کی خدمت میں ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر میں لی اور وہ مٹی جو ہے سرخ رنگ کی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ام سلم جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی خون میں تبدیل ہو جائے گی اس روز تم سمجھ لینا کہ یہ میرا نواسا شہید کر دیا گیا ہے سنا چہ حضرت امر سلم رضی اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں محفوظ کر کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا تھا کہ جس روز آپ کو شہید کیا گیا ہے یہ مٹی اس شیشی میں خون میں تبدیل ہو گئی اور اسی روز جو ہے آپ شہید کیے گئے تھے تو آپ یہ تمام واقعات ایک طرف ہیں لیکن ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیے جس طرح سے آپ کی ولادت سے پہلے جو ہے یہ شہرت ہو گئی کہ آپ کی صاحبزادی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چچی کے خواب کو سن کر بھی یہ ساتھ پرمایا تھا آپ کی ولادت کی خبر بھی جو ہے مشہور ہو گئی پھر آپ متولد ہو گئے ولادت کے ساتھ ساتھ بچپنے میں آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جناب شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی اور یہی نہیں کہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو معلوم ہو بلکہ خود حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم ایک, ایک ایک وقت ایک موقع پر سرزمینیں کربلا سے گزر رہے تھے آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون سی سرزمین ہے تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ سرزمین کربلا ہے جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ وہاں پر دیر تک جو ہے کھڑے ہوئے روتے رہے یہاں تک کہ یہ زمین جو ہے وہ بھیگ گئی اور آپ نے فرمایا کہ یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں میرے لگتے جگر کو شہید کیا جائے گا اور یعنی یہی نہیں بلکہ یہاں تک جو ہے ان حضرات کو معلوم تھا کہ کس جگہ جو ہے ان اہل بیت کے جو ہے وہ اونٹ باندھے جائیں گے کہاں سامان رکھا جائے گا اور کس مقام پر کیا ہوگا یہ بالکل ہر ایک کو معلوم تھا لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی جو ہے ایک ان میں سے بھی یعنی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وض الکریم اور حضرت سیدہ فاطمۃ الظہر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے ایک ایک بھی موقع پر جو ہے آ کر یہ عرض نہیں کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اس لگتے جگر کی آپ کے اس نواسی کی اس خبر نے تو ہمارے جگر کو چھلنی کر کر رکھ دیا ہے کہ یہ شہید کیا جائے گا اور ان کو جو ہے یہ امت شہید کر دے گی تو آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس حادثے عظیمہ سے محفوظ رکھے یہ یہ کہیں نہیں ملتا بلکہ ملتا یہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت سیدھا فاطمہ زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں بیٹوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے یہ دونوں نواسے ہیں آپ ان کو کچھ عطا فرما دیجئے آپ ان کو کچھ دے دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ امن حسن یہ حسن بس ان کو فلاح و ان کو جو ہے میری حیبت وسعودی اور ان کو میری سیادت یعنی میں ان کو اپنی حیبت اور میں ان کو اپنی سیادت عطا کرتا ہوں اور امن حسین فلاح و جرسی اور لیکن جہاں تک جو ہے حسین کا تعلق ہے تو میں ان کو اپنی جرت عطا فرماتا ہوں وجودی اور ان کو میں اپنی ثقافت عطا فرماتا ہوں یہ دعا تو ہوتی ہے یہ تو جو ہے احساس ہوتا ہے اور اس کے لیے تو جو وہ حاضر ہو جاتی ہے لیکن حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا فاطمت الظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نما میں سے کوئی بھی جو ہے اس خبر کو سن کر اور حضور کے اس بیان کو سن کر یہ نہیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کے لیے آپ دعا فرما دیجئے تاکہ اللہ تبارک بطالیٰ ان کو جو ہے ان تکالیف سے اور ایسی مصیبت سے محفوظ رکھے اور ہل صحابۂ کرام حضرت سیدن ابو سعید خدری حضرت سید ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر وغیرہ ہوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کو خبر ہے سب کے سامنے جو ہے شہادت کی خبریں جو ہے جناب بیان ہوتی ہیں ان علیہ صحابہ اور ان صحابہ کبار میں سے بھی کوئی ایک جو ہے حضور اقدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے جو ہے وہ عرض نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی سے یہ نہیں عرض کرتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے اللہ کا نبی اللہ ابک کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے کہ خود خالص کائنات خود اللہ رب العزت ان کی رضا جوئی فرماتا ہے ان کی رضا رضا چاہتا ہے ان کی مرضی چاہتا ہے بولے کا ربو کا فطر دہ کہ آپ کو اتنا اطا فرمائے فرمائے گا آپ کا رب کہ آپ جو ہے خوش ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کے لیے یہ شاد فرما رہا ہے کوئی ایک جو ہے ایسا نہیں ارض کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے اور نہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور, اور حضور اکرم اور حضور کہ جن کا حکم جو ہے کائنات میں ذرے ذرے میں جو ہے جاری جا ان کا حکم جو ہے وہ چپے چپے پر جاری بہرو بر میں ان کا ان کا حکم چلتا ہے چاند اگر اشارہ پاتا ہے تو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ الٹے پاؤں پلٹ آتا ہے اور کیا کیا جو ہے ان کے جو ہے مراتب جو ہے وہ فضائل و کمالات ہیں وہ بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا نہیں کرتے ہیں اور ان کی دعا کا کیا عالم ہے ان کی دعا کیسی اعلی حضرت سے پوچھئے تو وہ فرماتے ہیں کہ اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے گلے سے لگایا بڑی جمنا سے دعا محمد اور اپنے مشہور زمانہ سلام میں فرماتے ہیں کہ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول اس نسیم اجابت سے لاکھوں سلام ہاتھ اڑ جائیں تو دعا قبول نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی ایک جو ہے وہ دعا کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض نہیں کرتا ہے مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا یہی ہے اور ان کی منشا یہی ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ حضرت سینا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان ہو اور اس منزل منزل صبر میں وہ کامیاب ہوں اور وہ عظیم مرتبے پر فائز ہوں اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں تھا نبوت تو آپ کی ذات پر ختم ہو چکی ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو چکا اللہ کی منشا یہی تھی اللہ کی مرضی یہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت بھی یہی تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان انتقال دہ منزل اور ان مراحل سے جو ہے وہ گزریں اور ان کا امتحان ہو اور وہ صابر و شاکر رہتے ہوئے ان تمام منازل سے جو ہے صبر و شکر کے ساتھ جو ہے وہ ان منازل کو طے کر لیں اور پھر جو ہے وہ ایسی عظمت اور ایسے درجے کو پالیں کہ پھر جو ہے وہ اس کے بعد وہ مقام جو ہے وہ کسی کو نہ حاصل ہو کسی کو وہ مقام نہ ملے کیونکہ جتنی سخت اور جتنی کڑی آزمائش ہوتی ہے اور اتنا ہی جو ہے بڑا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے آپ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نواس رسول جب ایسی سخت تکالیف اور قربت اور انتہائی جو ہے کٹھن اور دشوار اور بہت ہی جو ہے سخت قسم کی منازل سے گزرے کہ جہاں آپ نے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ دین تیم کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو اب آپ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بڑا ہو ان سے جو وہ عدیم ہو ان سے مرتبہ میں کوئی بڑھ سکے کہ نواس رسول نے مقام تف جو کہ کوفے کے قریب جو ہے یہ مقام ہے آج اس کو کربلا کہا جاتا ہے اصل میں اس کا نام جو ہے تف ہے اور روایات میں ہی ملتا ہے اور جو ہے اگرچہ جو اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے لیکن اس مقام پر حضرت سجنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے صابر و شاکر رہتے ہوئے جو ہے منزل رضا کو حاصل کیا اور کوئی زبان پر شکوہ اور دلا نہیں جو ہے بلایا گیا یہ ہے کامل صبر و رضا کی منزل اور حضرت سجنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اس منزل کو حاصل کیا اور اس عظمت کو پایا ہم سب ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور ہم سب جو ہے جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے اس قسم کے مراحل اور منازل میں ساغر و شاکر رکھے سب سے بہترین ذریعہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا اور ان کی بارگاہ میں جو ہے عرض و نیاز کرنے کا یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی شہادت کے مقصد کو اپنے پیشے نظر رکھیں اور ہم جو ہیں ان کے اسب حسنہ کو اپنے سامنے رکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے چابروں اور فاسقوں اور جو ہے ایسے گمراہ لوگوں کے سامنے کس طرح سے اپنا سینہ سفر کیا کہ وہاں جو ہے کوئی مصرحت کو پیش نظر نہیں رکھا وہاں جو ہے کوئی جو ہے کسی قسم کی مصرحت کا وہ شکار نہیں ہوئے ان کے پاس سب میں کوئی لفزش جو ہے وہ واقع نہیں ہوئی اور حق کی خاطر انہوں نے جو ہے قربانی دی ہمیں بھی حق کی خاطر جو ہے کسی قسم کی روح رعایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ جہاں حق کی بات آ جائے تو وہاں تمام مصلحتوں سے جو ہے ماورا ہو کر حق کا جو ہے وہ بول بالا کرنا چاہیے حق کو اجاگر کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ حضرت وزیر امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے جو پہلو ہیں ان کو پیشے نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم اپنی سیرت اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور ان کے لیے جو ہے ہم یہی کر یہی کریں کہ کم از کم جو ہے ہم ان کے اصال ثواب کے لیے قرآن خانی کریں ذکر و اذکار کی محفلیں کریں اور ان کے اثال ثواب کے لیے ان کی نظر و نیاز کے لیے اہتمام کریں ان کے جو صحیح واقعات ہیں اس حوالے سے ان کو سنیں اس کے سننے سنانے کا اہتمام کریں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ماہ محرم الحرام بڑا ہی متبرک مہینہ ہے اور خاص طور پر اس کی جو دس تاریخ ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے بڑی برکتوں کی حامل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو ہے دسویں محرم الحرام کا روزہ رکھا بلکہ پھر نہ صرف یہ بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جبکہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس دن جو ہے یہودی روزہ رکھتے ہیں آپ سے جب یہ عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ باقاعد حیات ظاہری رہا تو میں نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تو ہمیں چاہیے ہم دو روزے رکھیں تاکہ بے دینوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو نبی محدم الحرام کا روزہ رکھیں دسویں محدم الحرام کا روزہ رکھیں اگر نبی کا نہیں رکھ سکے تو جو ہے دسویں محرم کا رکھیں پھر گیارہویں محرم کے بھی رکھ لیں تاکہ دو روزے ہو جائیں اور الحمدللہ ہمارے یہاں جو ہے ہمارے نمازی حضرات ہمارے جو ہے وہ دو سب جو ہے اس تاریخوں میں روزہ رکھتے ہیں اور اس روز سب جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ اذان سے چھ سات منٹ کے وقفے کے بعد ہوتی ہے اور انشاءاللہ شاء ایسا ہی ہوگا اور بزم عرود اسلام کی جانب سے دس محرب الحرام کے روزے کر تار کرنے کا بھی جو ہے مسجد میں اہتمام ہوگا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھیں اور جو ہے ذکر و استاد تلاوت قرآن پاک ضرور شریف وغیرہ کا وہ ورد کریں اور تمام جو ہے خورافات قسم کی باتوں سے اور اس قسم کے جو ہے مقامات سے اپنے آپ کو بچائیں نہ صرف یہ اپنے بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی مشورہ دیں کہ ان حضرات کو ان شہدا کربلا کو کو امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوں ہم ضرور شریف کی محفلوں میں جو ہے شریک ہوں ضرور شریف کی محفلیں کریں قرآن خانی کریں محفلِ نعت کریں ان تمام جو ہے ذکر کار میں شریک ہوں یہی بہترین ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق کی نعت فرمائے واقف العبانحمد اللہ رب العالم